الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اللهم الهم ان رشدي واعذني من شر نفسي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم مِن الشيطان الرديم إن في خلق السمااوات والأَرض وت لا فيِيَّ لَّار لا آياتلي ُولِ البَاب الذيين يقُرون الله قيام وَقود یہ آیات سوچنے سمجھنے والوں کے لیے وہ لوگ جو ایمان سوچ سمجھ کر لاتے ہیں پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے ان کے لیے ہیں اہل ایمان کو مخاطب ہے اللہ تعالی اور انہیں کو ان کی صفات سے آگاہ کر رہا ہے جن کی بنیاد پر انہیں جنت ملے گی ویسے فرمائن اللہ و رسول ہی تابو اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے پھر کبھی شک کا شکار نہ ہوئے اس لیے کہ ان کا ایمان سوچ اور سمجھ تدبر اور تفکر پر مبنی تھا اور اسے ساری زندگی جاری رکھنا ہے ان نفی خل کس سماوات بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وقت طلاق لئی نہار اور رات اور دن کے اختلاف میں کہ ایک روشن کرنے والا اور ایک تاریخ کرنے والی لایا دلی ال الباب ہے البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ جو اپنی عقل کو اصل مقصد کے لیے استعمال کرتے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ اللہ کی عبادت ہے یہی نشانیاں ان کے لیے کافی ہیں زمین اور آسمان میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کریں تو ساری عمر بھی ان نشانیوں کو جو اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اللہ کے علم اللہ کے احاطہ اور اللہ کے تمام چیزوں کو منظم اور مرتب اور قائدے اور اصول کے اندر جڑ کر چلانے کا ثبوت ہے تو یہ نشانیاں کبھی ہم پوری گن بھی نہیں سکتے ان تاؤ نعمت اللہ تو سوہا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی نشانیوں کو تم اگر ہیٹا شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکو گے پھر دن اور رات کا جو فرق ہے دن روشن ہے اور رات تاریخ ہے اور پھر ان کا کم اور زیادہ ہونا ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا اور اس میں کسی مخلوق کا دخل نہ ہونا وہ امریکہ ہو یا اس سے بڑا کوئی کافر ہو گزرا ہو کٹ ان اللہ کے اس نظام میں مداخلت کا نہ اس کا کوئی ثبوت ہے نہ ثبوت لا سکے گا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اس کا زبردست اختیار اور زبردست نظام جو اصولوں اور قاعدوں کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر ہر مخلوق کے کام کرنے سے چل رہا ہے مجال ہے جو دن رات میں گھس ہے رات دن میں جا گھسے زمین جو ہے وہ ہوا میں لٹکی ہوئی کسی چیز سے ٹکرا جائے جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتا یہ آسمان سے ٹکڑے گرے اور لوگوں کو برباد کر دے نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب چیزیں اللہ دینا وہ لوگ یہ اولو الالباب جو عقل والے ہیں یذکرون اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں پیام او دوں اعلی جنوبی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں گویا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ سوچ کر اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں جو ان کے اندر برپا ہے اور کائنات میں ہے وہ انہیں ایمان میں ہر روز بڑھاتی رہتی ہے اور یہ اپنے ایمان پر پھر سے تجدید کرتے ہوئے قائم ہوتے رہتے ہیں وہ یا تفکرون خل کے سما اور تدبر و تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں پھر یہ پکار اٹھتے ہیں ربانام خلک تازہ بات اللہ تو نے ان سب چیزوں میں سے کسی کو بھی باطل یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا صبح کا تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے تیرے سارے کام حکمت پر مبنی ہے تیرے سارے کام عدل پر تیری پہچان پر تیری قدرت پر اور تیرے احاطہ پر اور تیری عظمت پر سب کام گواہی دے رہے ہیں صبح کا تو پاک ہے ہر کمزوری سے جو مخلوق تیرے اندر تراشتی ہے اور تیرے اندر سمجھنے کے بعد تیرے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے کبھی کوئی شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتا دنیا میں شرک کا وجود ہی ختم ہو جائے اگر اللہ رب العزت میں کوئی کمزوری نہ سمجھے معذ اللہ فر اللہ کوئی نہ کوئی انہیں کمی نظر آتی ہے جو عطائی رب انہیں بنانے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عطائی جھوٹے معبود بنانے پڑتے ہیں اور کبھی شریعت بنانا پڑتی ہے اگر انہیں یقین ہو کہ یہ اللہ ہی کی شریعت ہے پہلی بات انہیں یقین کوئی ہی نہیں اگر یقین ہو اللہ ہی کی شریعت ہے اور اللہ وہی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو اور ہمارے نظام کو چلا رہا ہے تو یہ پار مارنے کی بھی ضرورت نہ کرے یہ کمزوریاں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حالات اور وقت گزر چکا اب ہم شریعت بنانے پر اپنے لیے نظام زندگی بہترین تیار کرنے پر قادر ہو چکے ہیں صبح کا تو پاک ہے فقنا عذاب النار تو اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لینا عامر کیونکہ یقیناً جب تیرا سارا کائنات کا نظام اصول اور ضابطے کے مطابق چل رہا ہے اور اپنی اپنی حدود کے اندر ہر مخلوق تیری عبادت کر رہی ہے تجھے سجدہ ریز ہے تو ایک انسان جسے اختیار دے دیا گیا ہے یہ تو سب اجباری ہے نا یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار نہیں دیا زمین کو آسمان کو ہواؤں کو فضاؤں کو پانی کو اگنے والی انگوریوں کو جانوروں کو کبھی اختیار نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ لوگ جس راستے پر لگائے گئے اسی پر چل رہے ہیں. انسان جسے اختیار دیا اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہ ہو یہ کیسے مفا حاصب تم انا خلا کم آبا تھا ان لاتر جاؤن. کیا تم نے گمان کر لیا ہم نے تو یوں ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے جبکہ اتنی اتنی بڑی مخلوقات جن کے سامنے تم ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہو وہ میری عبادت کر رہی ہیں اور میرے لگائے ہوئے راستے پر زندگی کے حسن کو اور توازن کو اور اس کائنات کو قائم رکھنے کا باعث بنی ہوئی اور تمہارے لیے کوئی نظام ہی نہیں ہوگا تمہیں ویسے ہی میں نے گڑی بوٹی بھی ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی تم بے مقصد پیدا ہوئے اللہ پر اتنا بڑا بحتال دیتے سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ عما یوسی کو یہ مشرق تبھی شرک کرتے ہیں جب اللہ کے اندر کوئی کمزوری تلاش کرتے اور کمزوری سمجھتے اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری, دوسری جگہ فرمایا ای من والارض کتنی ہی وہ نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون رون جن پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے وہ ہوں آنہا لیکن بدنصیب ان سے منہ پھیرے رکھتے ہیں اپنی عقل کو ان کے اندر غور و فوج اور تدبر و تفکر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ان نشانیوں کے مالک الملک وادہ اللہ شریک کو پہچانتے نہیں ہے اکثر بلّہ مشرق نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں ایمان بھی ہے اور یہ تاریخ انسانیت شہادت دیتی ہے کہ کبھی بھی لوگوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا اللہ خلیب اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی اپنا آپ منوا لیا کرتا ہے اکثر اقرار کرنے والے اب بھی دیکھیں یہ دو فریق سلیب والا فریق اور اسلامی جنڈے والا فریق دونوں ٹکرا رہے ہیں اور دونوں کا اللہ پر ایمان کا دعویٰ دونوں شہید کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں دونوں اللہ تبارک وط اعلیٰ کے دین کے اندر اپنے آپ کو داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اکثر ہُم بل اللہ مشرق لیکن اکثر ایمان لانے والے شف کے ساتھ بھی اپنے ایمان کو گدلا کر رہے ہیں تو پھر فرمایا یہ جو کہ اللہ کی نا یز قرون اللہ قیام و قرودم و اعلیٰ یہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر اللہ رب العزت کے لیے ترقت تدبر تفکر سے کبھی بھی کسی حالت میں خالی نہیں ہوتے اس میں یقینا نماز بھی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عمران بن حسین سے رضی اللہ تعالی اعلیٰ عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل قائم نماز پڑھ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے بعلم تستہ اگر تو استطاعت میں رکھتی فقرا بیٹھ کر پڑھ ب علم تست بکھ اور اگر اس کی بھی استطاط نہیں تو اپنے پہلو پر پڑھ تو یہ نماز صرف نماز کی حد تک نہیں ہے یہ نماز پوری زندگی کے اندر یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو کسی غیر کی عبادت کا رنگ تمہارے زندگی کے طریقوں سے نہ جھلکے امام بخاری رحمہ اللہ جو بہت بڑے فقی بھی ہیں وہ اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں مختلف احادیث اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ مسجد نقوی میں ایک مریض کا خیمہ قائم کیا گیا زخمی کا سعد کا رضی اللہ تعالی سعد بن معاذ کا اور ان کی خون کی دھاری مسجد کے فرش پر نظر آ رہی تھی جو ان کے زخم سے نکل رہا تھا اور نبی علیہ السلاط اسلام نے تیمارداری کے لیے مسجد ہی میں ان کا خیمہ لگا دیا ایک خادمہ مسجد کی یا خادم سیاہ رنگ اس کا خیمہ بھی مسجد میں تھا پھر مسجد میں نبی علیہ سلاد اسلام نے قضایہ کے فیصلے کیے یعنی مختلف جھگڑوں کے فیصلے کیے کوئی دو آدمی جھگڑے تھے آوازیں بلا دی اتنے پیسے لینے ہیں میں نے دینے لے تو نبی علیہ اللاۃ اسلام نے لینے والے کو کہا آدھے پر راضی ہو جا اور ان کا جھگڑا ختم کروایا مسجد کے اندر جنگی کھیل کھیلنے کی اجازت دی جو کہ برچیوں کے ساتھ تھا گویا کہ جنگ کی تیاری اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کی اجازت دی مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں روکا اور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنے سے منع کیا یہ مسجد نے بہت سے کام کیے مگر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کے لیے علیحدہ مقامات تھے فیصلوں کے لیے علیحدہ کچہریاں تھیں اور اسی طرح سے جنگی کھیلوں کے لیے علیحدہ میدان تھے امام بخاری یہ جو احادیث لائے ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی مسجد کی روشنی جن کی مسجد کی روشنی ان کی زندگیوں کو منور نہیں کر رہی پوری زندگی نماز کے اثر سے خالی ہے وہ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں فبعل مسلم اللہ وین خلا ہوں جو نمازوں سے غافل ہے ان کے لیے نمازیوں کے لیے وائل ہے جو جہنم میں ایک وادی بھی ہے تو نماز جو ہے وہ آدمی کو توحید سکھاتی ہے ایک اللہ کے لیے جھکنا سکھاتی ہے اور دوسرے مابودان باطلا کے سامنے جھکنے سے بالکل اس کو منع کرتی ہے اسی لیے تو شعیب علیہ السلام کو کہا اخلاطوں کا تا امرو انا ترکا مایا ابود تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم عبادت کے وہ طریقے جو ہمارے آبا سے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اب دونوں اسلام پر ہیں سلیب کا لشکر بھی اسلام پر ہے اور اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بھی اسلام کے دعوے دار ہے دونوں کا دعویٰ اسلام ایک کا اسلام صحیح ہے یقیناً دوسرے کا غلط تو کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑ دیں ان کے آبابی اللہ کو مانتے تھے کیونکہ انہوں نے عبادت کا لفظ استعمال کیا وہ عبادت سے واقف تھے اللہ کی عبادت سے مگر وہ عبادت اس طریقے سے کرنا چاہتے تھے جس طرح بڑے لوگ کرتے رہے ان کے مشاہیر ان کے بزرگان بھی ان کا ما ابو آبا او, او النا فالین یا جس طرح چاہیں اپنے مالوں میں ہم تصرف کریں تیری نماز یہ کہتی ہے کہ تیرے بتانے کے مطابق مالوں کے اندر حد بندیاں شروع ہو جائیں ہمارے مال ہیں ہم نے کمائے ہیں ہمارا پاکستان ہے ہم نے قربانیاں دے کر بنایا ہے اس کا قانون ہم خود بنائیں گے ہمارے چنے ہوئے نمائندے بنائیں گے یہ کالی پگڑی پہنے ہوئے لمبی داڑھی والے اون کی شلواروں والے مولوی جن کو شریعت کا علم ہے یہ ہمیں بتائیں اور ہم بچتے چلے جائیں ہاں ہاں یہ ان کا تکبر کب برداشت کرتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد و رسولہ ضرور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر محمد کریم کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یوں بے چون چرا بچتے چلے جائیں یہ تو تکبر ختم ہو گیا نا پھر پھر تو بات جاتی رہی یقیناً اسلام میں تو بھائی علماء کی حکومت ہے یہ تو تمہیں برداشت کرنا ہوگی جب سکوت خلافت ہوتا ہے بالخصوص اس وقت علماء ہی عمرا ہوتے ہیں اور جب خلیفہ وقت قائم ہوتا ہے تو بھی علم کی وجہ سے یہ علماء ہی اسے راستہ دکھاتے ہیں چلنے کا یہ قاضی یہ دعات یہ علماء انہی نے اسلام کی روشنی جو ہے الحمدللہ للہ اس سے اپنے سینوں کو منور کر رکھا ہے یہ ان کی حکمرانی نہیں ہے اصل میں یہ علم کی حکمرانی ہے اصل میں یہ رب جلال ولی اکرام کی حکمرانی جس نے قرآن کو نازل کیا تو آج یہ بالکل شعائب کو جو جو جواب ملا تھا عالیہ اطلاع اتنا وہی جواب دیتے کہ ہم اپنے ملک میں تصرف نہ کریں اپنی مرضی کے مطابق ہمارے چنے و نمائندے جب کہیں گے اسلام ہم اسلام بھی لگا دیں گے یہی جھگڑا ہے ورنہ وہ کہتا ہے ان نقلا انتل الرشید ورنہ تو تو بڑا الحلیم اور الرشید ہے اگر کہ اس کا معنی یہ بھی لیا مفرین تانے کے طور پر کہتے بڑا حلیم اور بڑا الرشید ہے کہ تو نے جھگڑے ڈال دی اور قوم کے اندر فساد پیدا کر دیا اور اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اگر تو نماز ایسی پڑھے کہ تیری نماز ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے نہ تو ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے روکے ہمارے بھی بابے ہو چکے ہیں بزرگ ہیں ہمارے پاس بھی اسلام ہے ہمارا اسلام تو قائم رہتا ہے بے شک حکومت میں اسلام چلائیں یا نہ چلائیں قبریں پوجی جاتی رہیں بہشتی دروازے قبروں پر بنتے رہیں تب بھی ہمارا اسلام قائم ہے اور ہم پھر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہیں اور اگر تو اس میں مداخلت نہ کرے صرف نماز پڑھے اپنی پھر تو, تو الحلی میں الرشید ہے ایسے نمازی کا کون نا پسند کرتا ہے جو لوگوں کے کاموں میں مداخلت نہ کرے غلط کو غلط نہ کہے صحیح کو صحیح نہ کہے مال کے اندر زندگی کے معاملات کے اندر اللہ کی حدود کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی نہ کرے یہ پرانا جھگڑا ہے تو یہ دن اور رات کھڑے بیٹھے لیتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے معلوم ہوا کہ دین پر شعور کے ساتھ قائم ہونے کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کہیں آج اس درس کے بعد ہم سیکھ لیں دید. میں بھی سیکھ لوں آپ بھی پھر غور و فکر کی ضرورت نہیں جس دن تدبر و تفکر چھوڑ دیا اس دن ہم جاہلیت کی طرف ایک قدم بڑھ گئے کل ہاجی سبیلی ادو اہ اعلی بسی رتی آنا بنستا بہ آنی یہ میرا راستہ ہے محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راستے کی کیا سب سے بڑی پہچان ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اعلیٰ بسیرہ بصیرت پر سوچ سمجھ کر تدبر و تفکر کے ساتھ این گہرائی کے ساتھ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو سینے کی تمام گہرائیوں سے مان لیا دل کے اندر اللہ تعالی کے لیے میرے پاس بالکل یقین آ گیا اللہ بصیرہ آنا و من تباہنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متبعین معلوم ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبیعہ وہی ہے جو سوچ سمجھ کر ایمان لایا ہو جو سوچ سمجھ کر ایمان نہیں لایا جذباتی انسان اس کے پھسلنے کا کیا پتہ آج آندیاں چل رہی ہیں زبردست فتن کی اور اہل ایمان کے بارے میں لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہے ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بدزن کرنے والے بھی ہیں مگر عام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ جذباتی مسلمان ہیں وہ مسلمان کو بدنام کرتے ہیں. اگر مسلمان بدنام ہو گئے تو باقی کیا رہ گیا دو طریقے ہیں ان کے پاس پہلے تو انہوں نے اپنی اسمبلی میں دستخط کر کے یہ कि کر لیا کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. سوات والو تم امن اگر شریعت کا نظام چلا کر کائم کرنا چاہتے تو کر لو عدل قائم کرنا چاہتے تو کر لو یعنی ہمارے پاس کوئی اور نظام ہے تم یہ چلا کر دیکھ لو اللہ کے رسول کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اعتبار سے اعتراف ہے کہ ہمارے پاس شریعت نہیں ہے پہلے تو یہ بے حیائی, بے حیائی اور جٹھائی اللہ کے سامنے اتنا تقبر کیا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت کا جھنڈا لے کر اٹھے ہیں وہ خالص نہیں ہے وہ تو ملک کو تقسیم کرنے کا ایک بہانہ ہے جھنڈا لے کر اٹھنا یہ سب ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان میں موساد ہے ان میں تامل ناڈو ہے ان میں فلاں ان میں فلاں ان کے اصل عزائب ملک توڑنا ہے نہ کہ اسلام نافذ کرنا معلوم ہوا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم تو اسلام نافذ نہیں کرو گے تم نے تو اقرار کر لیا تمہارے مولوی صاحبان بھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں بھاری اکثریت کے ساتھ کہ ہمارے پاس تو شریعت نہیں ہے باسٹھ سال کے بعد بھی جمہوری الیکشن کے بعد ہمارے پاس شریعت نہیں نہ عدل ہے تم مولوی صاحب امن قائم کر لو شریعت چلا لو معلوم ہوا تم نے اعتراف کیا تمہارے پاس شریعت نہیں اب جو شریعت چلانے کا دعویٰ کرتے تم کہتے ہو وہ خالص نہیں گویا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج شریعت پر عمل ممکن ہی نہیں رہا جو شریعت کی بات کرتا ہے وہ خالص نہیں ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے شریعت کا جھنڈا اٹھاتا ہے اور تم ہو تو تم شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے لہذا شریعت کا چیپٹر کلوز کر لو شریعت اب نہیں آ سکتی معذ اللہ استم کدھر گئی اب طاعف عال جو ہمارے نبی نے بتلایا تھا کہ ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ قائم رہے گا جو حق پر لڑتا رہے گا اور اس کا دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا لا یا من خالفا کوئی نقصان نہ دے سکے گا اسے مخالفت کی وجہ سے ولا من خزلہ اور جو اس کا ساتھ چھوڑے گا تو بھی وہ ختم نہ ہوگا اس کا کچھ نہ بگڑے گا وہ کدھر گیا گروہ مفقود ہو گیا پھر یقیناً وہ گروہ موجود ہے آئیے اسے ڈھونڈے تدبر و تفکر کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو دبر و تفکر کرو پھر وہ کہتے ہیں <ımmeti> ربنا اے رب ہمارے اننا سمعنا سمے انا منادی ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی پکار لگاتے ہوئے سنا اس سے مراد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور ہر وقت میں وہ نبی ہے جس نے یہ پکار لگائی اور رسول علیہ السلام, علیہ السلام. ان آمین وہ کہتا تھا ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر وہ جو تمہارا پالن ہار ہے پیدا کرنے والا ہے جس کے ہر وقت تم اختیار میں اس پر سوچ اور سمجھ کر ایمان لاؤ کیونکہ اللہ فرماتا یا ائو اللہ دینا کس کو مخاطب ہے اللہ ایمان والوں کو یہ تو ایمان والے ہیں نا پھر اللہ کیا حکم دیتا ہے ابتق اللہ اللہ سے ڈرو وہ آ مینو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے ابتق اللہ اللہ سے دورو حق کا تقاص ہے طرح ڈرنے کا حق ہے تمہاری زندگی گواہی دے کہ ساری زندگی نماز کی طرح اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اللہ کے لیے رقو و سجود کر رہی ہے اور پھر آمینو برسولی رسولی اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کا کیا ثبوت ہوگا کہ دنیا کے سب راستے جو رسول کے مخالف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جھٹک دو ان میں خیر نہیں بربادی سمجھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا راستہ جب میرے اس سے چمر جاؤ یوں کفلین لین میں اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دوہرا دوہرا مالا مال کر دے گا بھیا جال نُورًا تمشن بِهِ اور تمہارے لیے روشنی پیدا کر دے گا اس میں تم چلا کرو گے ایمان کی روشنی یہ جو سارے اس وقت فتنے اٹھ رہے ہیں نا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ان میں تمہیں راستہ دے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا وہ کہتا تھا ربی بِرَبِّكُمْ اپنے رب پر ایمان لاؤ منا اللہ ہم نے اس کی پکار پر لبئی کہا ایمان لے آئے کیا تک ہم یہ کہتے رہیں گے یہ دعا کے ساتھ ربا نا فاغر اللہ ہمارے گنا ظلو بنا معاف کر دے آمین بقف سیا اور ہماری سیاحت ہم سے مٹا دے مفسرین نے کہا یہ پہلے وہ گناہ ہے جو ہمارے لوگ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں دوسری سیاحت وہ ہے جس کا علم ہمیں اچھی طرح ہے اللہ جو ہمارے اور درمیان ہے وہ بھی معاف کر دے اور بھی کئی تفاویر ہو سکتی بتو فناما البرار اور اے اللہ ہمیں مار تو نیکوں کے ساتھ آمین ہم مرے تو ہزب اللہ کا ایک فرد ہو ہم حزب الشتان میں نہ ہو آمین اور ابا ما وتی علی ماں نہ اللہ اللہ ہمیں وہ دے جو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسول کی زبان پر علیہ مسلط اسلام یعنی جنت کا وعدہ ولہ تخنا یوم القیاما اور اللہ قیامت دن ہمیں رسوا نہ کرنا ان نقلاء اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ تو کبھی وعدوں کا خلاف نہیں کرتا اس لیے کہ وعدوں کا خلاف کسی مومن متقی وعدہ پورا کرنے والے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے موت آ جائے اور اس کی اولاد مثلا یا اولاد ہو یا نہ وعدہ پورا نہ کرے یا وہ بےچارہ کسی وجہ سے معذور ہو جائے وعدہ پورا کرنے سے رب ذل جلال بل کو نہ کوئی کمزوری لاحق ہے معذ اللہ سو اللہ نہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے وہ تو الغنی ہے الحمید ہے اس کے وعدے تو عین پورے ہو کر رہنے والے ہیں تو میرے بھائی ایک نقطہ اس میں یہ ہے ایک تو یہ کہ یہ قیامم ام و فرود و اعلیٰ جنوبی ہر وقت ذکر کرنا پڑے گا کبھی بھی ہم اس سے فارغ نہیں ہو سکتے اس ذمہ داری سے کہ اللہ تعالی پر سوچ سمجھ کر بار بار ایمان لائیں ایمان کی تجدید کرتے رہے ایمان یزید و ین زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے ایمان کی یہ خوبی ہے کہ ایمان کو اگر سنبھالا جائے تو بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں گہری ہیں اور جس کی شاخیں اور برگوبار آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی تو یہ وہ صدا بہار درخت ہے کہ جس کے پھل ہر وقت اترتے ہیں ہر موسم میں اترتے ہیں یہ ایمان والا اگر تکلیف آتی ہے تو کمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر خوشی آتی ہے تو شکر کرتے ہوئے کمائی کرتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ میں نے تجھے کوثر الخیر الکثیر عطا کی اب کیا کر فصل لی ربی کا ون تھا ربی کا سلا تھا اپنی ساری نمازیں اے نبی اللہ کے لیے خالص کر کس کو حکم ہو رہا ہے جس سب سے زیادہ خالص کرنے والا ہے اپنی نماز کو اور کس عمل کا ذکر کیا نماز کا معلوم ہوا کہ نماز مہور ہے اگر نماز درست ہو گئی تو پوری زندگی درست ہو گئی جس کی نماز خراب ہے اس کا کچھ بھی درست نہیں ہے ون ہر اور قربانی کا بس با زبیح کا علما نے کا اپنا ذبی کر بس صرف للہ ہی وحدہ ایک اللہ کے لیے قربان کر نظر و نیا قربانی اور فروتنی انتہائی تعظیم اور انتہائی محبت صرف اللہ کے لیے یہ جس فوج نے آج لوگوں کو کلی میں کا نظام ماننے کی سزا دینا شروع کی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ٹھک سلیوٹ سلیوٹ میں کیا حالت ہے قیام کی حالت ہے ظاہر میں کیونکہ قیام کے کی قوم للہ قاندین اس کی تشریح میں کثیر یہ کرتے ہیں قومو للہ خاشعین ساق ساکتین اللہ کے لیے خوشیت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ اور خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ بظاہر وہی کیفیت اختیار کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین سی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے جو بھی الفاظ میں وہ کر رہا مگر ان کے آنے پر ہم کبھی کھڑے نہ ہوتے ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور دوسری حدیث ہے کہ جو کو یہ پسند کرے کہ اس کے آنے پر لوگ تصویریں بن کے کھڑے ہو جائیں جو کہ آرمی میں ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو اپنے افسر کے آنے پر تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا وہ باغی تصور ہوگا کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے آنے پر تصویریں بن کے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھے ان کا آغاز آداب غیر شرعیہ آداب شرقیہ سے ہوتا ہے یہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کر دعوی کرنے والے کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے اصل سلیف کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تدبر و تفکر کا حکم دیا اس کے بغیر ہم نہ سمجھیں گے اور یاد رکھیے کہ کفار ہمیشہ اہل ایمان میں خرابی نکالیں گے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کو گالی دینا کم از کم وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول پڑھتے ہیں جو اپنے مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں ان کو یہ جرا بڑی گاہے گاہے ہوتی ہے طریقے سے جیسے چیف جسٹس نے سانگر میں بیان دیا کہ ملک کے ایک حصے میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے جس میں سر عام لوگوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں یہ انسانیت کی تزلیل ہے یہ اصل میں قرآن کی آیات پر زبردست اتحام اور بڑی سخت توہین آمید عبارت اگر اسلامی حکومت کہیں قائم ہوتی تو اسے پتہ چلتا ہے اس نے کیا کہا بہرحال یہ کبھی کبھی ہوتا ہے عموماً کیا طریقہ ہے ان منافقین کا منافقین کیونکہ یہ لوگ نفاق میں بھی ہیں کفر میں بھی ہیں ساری چیزیں ان میں مرکب نفاق والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر پرتان نہیں کرتے کھلے عام قرآن پر رسول پر پرتان نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر وہ اہل ایمان پر پرتان کرتے کیا کیا تھا تبوک کی جنگ میں. منافقین نے کہا تھا کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین دشمن کے ساتھ بھیڑ ہو ان سے بڑھ کر بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ماض اللہ کھانے کا معاملہ ہو تو ان سے بڑھ کر پیٹو کسی کو نہیں ہم نے دیکھا بات کرنے کا موقع آئے تو ان سے بڑھ کے جھوٹ بولنے والے کوئی نہیں مالک نے کیا فرمایا ابھی وہ آیا ہی و رسول ہی تم تم سخت تم اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اس کے, ساتھ اس کے رسول کے ساتھ چھٹا کرتے ہو نہ اللہ کے ساتھ کیا گیا نہ اللہ کی آیات کے ساتھ کیا گیا نہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا جو اہل ایمان کے ساتھ ٹٹھا کرتا ہے حقیقتا وہ اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹٹھا کرتا ہے ہمیشہ اہل ایمان کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے دوسری جرات ان میں نہیں ہے لفاف میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں تو یہ جرات انہیں ہوئی کہ یہ ٹٹھا کرتے ہیں۔ اب ہمیں انصاف سے اگر سوچنے کی اللہ دعوت دیتا ہے سوچنے کی توفیق حاصل ہو اللہ کے رسول فرماتا جا کل انما زکوم میں <تصفيق> تمہیں ایک بات کی صرف نصیحت کرتا ہوں وات کرتا ہوں اللہ کو مانتے تھے نا مشرقی نے مکہ بھی یہ بھی مانتے ہیں اللہ کا کو شہید بھی کہتے ہیں اپنے مرنے والوں کو او ایک دعوت ان کو دے اگر یہ قبول کر لیں ان کے مخلص انتقوم و لاہی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ مسنا و فرادا ایک ایک اور دو دو کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہن کی توجہ خالی کرو اللہ کے لیے اللہ کی طرف مکمل طور پر توجہ کر لو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جسے مانتے ہو انتقوم مسنا و فرادہ دو دو کھڑے ہو جاؤ ایک ایک کھڑے ہو جاؤ دو میں مشورہ بھی ہو جائے گا ایک میں تم ہو گے اور اللہ ہوگا اس سے باتیں کرو اللہ تعالی سے اور سوچو سنما کیا کرو پھر, و... و فرادا. هم کرو ما من پھر تدبر تفکر سے کام لو کہ تمہارا صاحب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے آج بھی سوچو یہ مجانین ہیں جنہوں نے اپنے ٹھنڈے ملک کو اپنے بہترین گھروں کو جن میں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے قرآن پڑھتے تھے سنت پر عمل کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد پڑھتے تھے سب زندگی ان کی اسلام کے ساتھ مزے سے گزر رہی تھی تو انہیں اسلام کا احساس بیدار ہوا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بجائے غیر اللہ کی شریعت سے ہانکے جا رہے ہیں اس ملک میں تو کیوں نہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے ہم ہمارے اندر قوت ہے کیونکہ صوبی محمد کے پہلے باز یہ ہوا کرتے تھے کہ تم جھگڑتے ہو پکا انفیا وہ پکا کہتے ہیں پکا انفیہ پر پکا عملی پر پکا شافی اور پکا مالکی پر میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے ملک پر کسی امام کا پکا چل رہا ہے یہ انگریز کا پکا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی صحیح کہتے ہیں انہیں غیرت آئی اٹھ کھڑے ہوئے شریعت کا مطالبہ کیا اور صرف اتنا کیا کہ تم جاؤ جہاں مرضی اور جہاں اللہ تمہیں پھینکے چلے جاؤ نہ شریعت چلاؤ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے دو لوگ ہمارے ساتھ راضی ہیں اب یہ دو گروہ دونوں اسلام کا دعویٰ کرتے آؤ دیکھو بھائیو کہ کون اسلام پر چل رہا کیونکہ ایک تو شریعت کا نافذ ہونا وہ تو جب نافذ ہوگی عدالتیں قائم ہوں گی تو شریعت کا پورا نظام ہوگا سیاسی معاشی تہذیب ہوگی شریعت کی تعلیم کا نظام ہوگا جہاد ہوگا کتا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے نا جب اقتدار آئے گا اقتدار سے پہلے جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جان اپنے مال اپنے بچوں پر دیا ہے اس میں کون شریعت پرند میں سے چل رہا ہے دیکھ لو دونوں گروہوں میں سے کون شریعت پر چل رہا ہے کس کے ہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے اور کس کے ہاں شراب کے پینے کا تصور بھی نہیں ہے اس کی ذاتی زندگی میں کس کے ہاں زنا کا سیلاب آیا ہوا ہے کون اپنی بیویوں کو پردہ کرواتا ہے اور ان کی وقت پر جوان ہونے پر شادی کرتا ہے اور ایک سے بڑھ کر دو اور تین شادیاں کر کے اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھتا ہے ان دونوں میں آپ موازنہ کر لو کون ہے جو قبروں پر بہشتی دروازے اپنے اقتدار میں اپنی پوری حفاظت سے بنائے ہوئے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان دروازوں سے گزرتا ہے اور بڑی بڑی قبروں سے جلوس نکالتا ہے کون ہے جو غیر اللہ کی عبادت کیے جانے کی نفی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بدنامی مول لیتا ہے اور لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. کون ہے ان میں سے جو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق حلیہ اختیار کرتا ہے اور مسجدوں کو رونق دیتا ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جس قدر اس کی زندگی آزاد ہے اس میں اسلام پر کاربند ہے اور کون ہے کہ جس کے اسلام کا یہ حال ہے کہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ قرآن کے چالیس پاروں میں یہ بات آئی ہے کون ہے جن کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ سزائے سر عام کوروں کی یہ اس انسانیت کی है। ہے کون ہے جن کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت اکیسویں صدی سے گزر رہے اسلام کا خلافت راستہ کا نظام قابل عمل نہیں ہے کون ہے جو مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے تمام کے تمام کھیت جلوا لیتا ہے اپنے گھروں کو برباد کرواتا ہے اس کے بے شمار بچے اب پہج ہو اس کی پہنے ہوئے وہ عورتیں جو کبھی نہ لڑا کرتی ہیں ان کو بھی لوگوں نے مار دیا ان کے بچوں کو بھی مار دیا کس نے قربانی دی مہمان کو پناہ دیتے ہوئے صرف اسلام کی بنیاد پر وطنیت کی بنیاد پر نہیں اور کون ہے جو پناہ دیے ہوئے لوگوں کو قتل کرتا ہے بعد ایک فرق ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کو فرق نظر نہیں آتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک طرف اریانی اور فہارسی کا سیلاب برپا کرنے والے جن کا میڈیا آزاد ہے اور جن کا میڈیا ہر وقت زہر اگلتا ہے میں نے کہا ان کی سب غلطیاں مان لی مان لیا کہ تامل ناڈو بھی ان کی مدد کر رہا ہے روس بھی امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے اور وہ مدد لینے والی غلطی پھر کر رہے ہیں جو پہلے جہاد میں روس کے ساتھ مجاہدین نے کی پہلے بھی تو غلطی کی تھی اس وقت تو یہ جہاد ہی رہا تھا کسی نے بھی نہیں کہا یہ جہاد نہیں رہا تمام علماء نے جہاد کا فتوا دیا اس غلطی کو غلطی ضرور کہا کہنے والوں نے اگر اگرچہ بہت سے علماء اس کو غلطی بھی نہیں کہتے تھے مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ اب یہ جو لڑنے والے سب مرتد ہو گئے کیونکہ انہوں نے امریکہ کی مدد کے ساتھ جہاد کیا یہ جہاد نہیں ہے اس وقت جہاد تھا چونکہ امریکہ کے حق میں تھا اب امریکہ کے خلاف ہے اب تمل ناڈو آ گیا اب وہ آ گیا, وہ آ گیا. اور جتنے تم نے مار کر آج تک دکھائے سور ماؤ وہ تو ہماری عورتیں تھی جو تم نے مار کر دکھائی ہمارے بچے ہیں ان کے گوشت کے بھرے ہوئے تھیلے ہمیں دیے ہمارے بچے تم نے اپاہد کیے ہمارے عورتیں بیوہ کی تم نے ہمارے گھر درون سے توڑوائے تم نے جب مارا تو اپنے شہریوں کو مارا تم نے کون سا تمل ناڈو مار کے ہمیں دکھایا کون سا مساد مار کے دکھایا کتنے رشین مار کے دکھائے وہ تو انڈیا رو رہا ہے حاور को کو چھوڑ دیا का کا کدھر جائے گا معاملہ تم بھی کو دو سو مار کر دکھا دو نا یا دو سو گھسے ہوئے تھے سوات میں اور انتشار پیدا کر رہے تھے تم جھوٹ بولتے ہو اور تم سچ بھی بولو تو ان اختہ کے باوجود کہ اگر وہ کافروں سے مدد بھی لے لے اگرچہ خرید کا رسلہ لینا ان کے لیے بالکل جائز ہے مدد بھی لے لے تو ان کا شریعت ہے اور ہمیں نہیں نظر آتا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں کوئی بھی اجرت مانگی ہو ورنہ کوئی ہمیں بتایا کہ کیا اجرت مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وزیر بنا دو ہاں ایک اور راستہ بھی ان کے لیے بہت اچھا راستہ قوم یونس والا راستہ یہ دستخط کر کے شریعت کے نہ ہونے کا تو اعتراف کر چکے اب یہ توبہ کرے اور کہے کہ صوفی محمد تو غلط ہے نا وہ تو تامل ناڈو اٹھا رہی ہے اسے ملک توڑنے کے لیے یا فلاں فلاں اٹھا رہے ہیں ہم ملک جوڑنے کے لیے اے اللہ طائب ہوئے اور خود بھی شریعت میں داخل ہو اور شریعت کی راج دھانی کر دے تمام قبروں سے غیر اللہ کی پوجا کو ختم کر دے اسلام کے شریعت نافذ کرنے اپنے ظاہر کے اعتبار سے اپنے باطن کے اعتبار سے روتے ہوئے گر گراتے ہوئے میدانوں میں اللہ کی شریعت کے اندر داخل ہو جائے نہ ہم نے ان کا ماتھا چوم لیا تو ہمیں جو مرضی کہے اگر صوبی محمد مخلص ہوگا تو وہ ان کا خادم ہو جائے گا اور انہیں شریعت کی روشنی کے اندر چلنے کا طریقہ بتائے گا یہ خود شریعت میں داخل ہو جائے اصل میں نہ یہ شریعت چاہتے ہیں نہ ان کا آپ کا جو صلیب کا اس وقت سب سے بڑا تھامنے والا ہے امریکہ وہ چاہتا ہے اور یہ سب باقی بہانے اور جھوٹ ہے اہل ایمان سے بد کرنا اصل میں ایمان سے بد کرنا ہے مجھے تو ڈر آتا ہے کوئی بڑا عالم ہو تو وہ یہ بتائے مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان فتن میں سے ایک فتنہ ہے کہ یس بھی کافرا یوم سی مُ مینن و یس کافرا کہ صبح آدمی مومن ہوتا ہے رات کو کافر ہوتا ہے صبح رات کو مومن ہوتا ہے صبح کافر ہوتا ہے اپنے دین سے خلوص کے ساتھ ربط نہ رکھنے کی وجہ سے علماء مار دین کی صحبت کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ تو مال ابرار ایسا ہی ہو جائے گا ایسے ہی ہم نیکوں کے ساتھ مر جائیں گے جب زندگی برد نیکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں رہیں گے مرنے کے وقت نیک کہاں ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے ابھی اسے نیکوں کو تلاش کرو اب طائفا المنصورہ کو تلاش کرو میرے بھائیوں اور ان کی نصرت کے لیے اور ان کی صحبت کے لیے جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے وہ ہمیں اٹھا لینی چاہیے تاکہ ہمیں موت آئے تو ابرار کے ساتھ آئے ابرار کے ساتھ مرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ مسلمان مرد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو وہ اگر ہمارا جنازہ پڑھ کے ہماری سفارش کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا یہ صحیح مسلم کی روایت کتنا بڑا فائدہ صرف اس لیے اہل ایمان کے اندر جا کر کوئی آباد ہو جائے اپنی کوٹھی کوڑوں پر بیچ اگر نہیں بکتی اور وہاں جا کر ایک کٹیا بنا لے اور ان کے اندر رہنا شروع کر دے جو اہل ایمان ہے وہ یہاں ہے یا وہاں ہے جہاں بھی ہے وہ خوش نصیب انسان ہے اللہ پھر خوش خبری سناتا ہے فسٹ تجا والم ہو تو استجابت ہوئی دعا قبول ہوئی ان کے رب نے قبول کرتے انہیں جواب دیا کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کا عمل کوئی بھی عمل ضائع نہ کروں گا وہ مرد ہو یا عورت کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ کا اعلیٰ جو سب سے پہلے عورتوں میں ہجرت کر کے آنے والی تھی اکیلی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب آیات میں مردوں کا ذکر اکثر ہوتا ہے تو یہ آئ ناول ہوئی تفسیر میں یہ لکھا ہے فلینا ہاجرو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اخری جم اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اس لیے کہ اللہ کو ایک کہتے ہیں سَبِيلِهِ اور میرے راستے میں انہیں ایزائیں دی گئی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا اور وہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے لفہ سی آتی ہوں میں ان سے ان کی سیاحت کو مٹا دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ اور میں ضرور انہیں داخل کروں گا باغات میں تجری من تہتیل انہار اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ان کا بدلہ ہے ان کی جزا ہے صواب اور اللہ کے ہاں بہترین شکل ہے ثواب کی اللہ سے بڑھ کر مہمان نوازی کون کر سکتا ہے جب کوئی بڑا آدمی اہل ایمان میں سے ہمیں دعوت دیتا ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی دنیا کی ہر نعمت بھی ہے تو دعوت پر جانے سے پہلے ہی ذکر کرتے ہوئے ایک لطف حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر سارے آئے ہوں گے فلاں ایمان والا بھی ہوگا فلاں بھی ایمان والا ہوگا فلاں مجاہد بھی, بھی ہوگا فلاں دائی بھی ہوگا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک قوت ایک اقتدار اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے وہاں کوئی کھانے ہمیں کھلائے گا کوئی خادم ہوں گے ہمارے سامنے چنے جائیں گے پیاری پیاری باتیں ہوں گی اللہ کی باتیں ہوں گی اہل ایمان کی رونق ہوگی مومنوں کو تو دو مہینے پہلے وہ دعوت آ جات وہ خوشی سے جھومتے رہتے ہیں. تو نژ غفور الرحیم اس سے بڑھ بھی کوئی مہمان نوازی ہوگی وہ خود مہمان نوازی کرے گا اہل ایمان کی غلمان ہوں گے بکھرے ہوئے موتوں کی طرح چنے ہوئے کھانے ہوں گے ایسی لذت کہ جس کو دیکھ کر انسان کا کھانے کو جی چاہے وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی دل پر کبھی ان کا تصور نہیں گزرا وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی اور سب سے بڑی نعمت کہ وہ مہمان نوازی کرنے والا اپنا دیدار نصیب کرے گا اللہ ہمیں سب کو اس قابل کر دے آمین تبھی تو یہ اس جراض کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں وقت بہت ہو چکا بس میں صرف جہاد کی چند فضیلتیں بیان کرتے ہوئے اس درس کو بند کرتا ہوں اور آخری آیت پڑھتا ہوں یا ایو حل جینا آ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسبرو اس صبر کا دامن تھامے رکھو صبر کے دو مفہوم بہت واضح ہے مفہوم ایک یہ کہ جب اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچے تو اس کو اللہ کی حکمت خیال کرے اور اس کے ذریعے اللہ کی قربت کو تلاش کرے صبر کرتے ہوئے جزا فضا نہ کرے دوسرا صبر یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں اللہ کے لائے ہوئے راستے کو تھامے رکھے اور اس پر جمع رکھے رہے اور اس میں کبھی شک نہ کرے ہاں اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو سب مجاہدین بھی ختم ہو جائیں تو بھی اللہ کی بات سچی اگر کہ اللہ ایسی آزمائش ان شاء اللہ ہم پر کبھی نہ ڈالے گا لا یقلف اللہ نفس اللہ صاحب بلکہ اللہ انہیں ضرور کامیاب کرے گا آمین باقی اللہ کی اطاط مشروط نہیں ہے کسی شرط کے ساتھ میں ہر حال میں اس کی اتاط ہے وہ صابر صابروں میں مفہوم پایا جاتا ہے مد مقابل کے سامنے صبر کرنا یعنی دشمن کے مقابلے میں بھی جمے رہو حق پر ایک مضبوط چٹان کی طرح اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح کے وہ سیسا پلائی دیوار اور الحمدللہ یہ اہل ایمان نے ثابت کر دکھایا اس حال میں جبکہ ہمارے ایمان کی تربیت بہت کمزور ہے ہماری عادات میں بڑے نقائص ہیں ہمارے فہم میں بڑے نقائص ہیں اس کے باوجود قربانی کی ہم نے وہ داستان رقم کی کہ گوانتا نامو بے میں جس میں سزاؤں کی کوئی ایسی انتہا کر دی گئی ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر انسان نہ کر سکے گا اور تاریخ میں شاید اس کی نسل ڈھونڈنا مشکل ہوگی اس کے باوجود وہ ایک کو بھی مرتب نہ کر سکے الا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاب رضوان اللہ علیہ مقیناً جو ان پر پہاڑ توڑے گئے وہ سب سے بڑھ کر کرتے اس کے باوجود ایک بھی مرتب نہ کر سکے وہ تو آفیہ صدیقی ایک عورت کو بھی مرتب نہ کر سکے وہ تو اسلام آباد میں ایک لڑکی کو بھی مرتب نہ کر سکے الحمد للہ الحمدللہ الحمد یہ اللہ تعالی کا اس امت پر عظیم احسان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربات تو یومن و لیک رات صرف جہاد کے لیے پہرا دینا کسی ایک درے پر ایک دن اور ایک رات یومن و للا خیر شہرن وق ایک مہینے کے روزے رکھنے سے اور ایک مہینہ رات کو قیام کرنے سے بہتر ہے یہ حدیث مسلم کی ہے مسلم میں صحیح روایت ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور روایت یہاں پر درج کی ہے اور وہ اس وقت مجھے مل تو نہیں رہی جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس کی صنعت بھی بالکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور معافی ہاتھ سے بہتر ہے ایک رات پہرا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درے پر یہ ساری خوشخبریاں ان مجاہدین کے لیے ہیں جنہوں نے پوری امت کی اس وقت عزت اور لاز رکھی ہوئی ہے یہ درس جو جاری ہے الحمدللہ یہ ان کی جو ہےبت ہے اور اہل ایمان کی حیبت ہوا کرتی ہے اللہ فرماتا وقتی کلو رَوْ بہم روب جما اشرقوب اللہ ہم نے ان کے دلوں میں اس لیے روک ڈال دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور جو اللہ کی توحید کے لیے کلمہ اٹھاتے پر سربلند کرتے جنہوں نے اب ماشاءاللہ اللہ کا قبوری شرف وسنی شرف کا بھی رد کر دیا جس کی کثر باقی تھی اللہ کرے کہ یہ رد بھی تمام ہو جس طرح شریعت کے اندر وہ الحمدللہ بڑے واضح طریقے سے رسائل لکھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور بار بار شریعت کے نظام کا ذکر کر کے دلائل کے ساتھ اسے واضح کرتے ہیں اللہ کرے کہ اسی طرح وسنی شرک کا رد بھی شروع کر دے اگر یہ بھی شروع کر دیا تو یہ مجاہدین ان اللہ بہت جلد اپنے ہدف کو پہنچ جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان اللہ اور دنیا میں وہ ہدف و اد اللہ تخلیف کمس تخلف کہ وہ خلافت ہے جب اہل ایمان ایک خاص مقام تک جو ربعظل جلال بل اکرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہاں تک اپنے خلوص کو اللہ کے یہاں ثابت کر دیں گے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر تو اللہ انہیں ضرور خلافت دے گا جس طرح پہلوں کو خلافت دیتا رہا اس کا مطلب یہ اللہ کی سنت ہے ولا تجل سنت اللہ تبدیلا ولا تج عل سنت اللہ تحمیلا نہ اللہ کی سنت کے لیے بدلنا ہے کبھی بھی نہ اللہ کی سنت کبھی پھیری جا سکتی ہے وہ پوری ہو کر رہنے کے لیے دنیا کے اوپر حاکم کی سنت ہے حاکم کا طریقہ ہے احکم الحاق کا تو اللہ کے بندوں یہ وقت ہے ہمیں اس وقت اپنے دل کو اٹھانے کا کیونکہ جماعت المسلمین اتنی بڑی ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا فرشتے ہماری جماعت نہیں ہیں ہماری جماعت ہے کیا فرشتے اتنے زیادہ نہیں کہ بیت معمور میں جو ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی پھر اللہ کے جنود کیا اور بہت زیادہ نہیں ہے لا علم و جنوب ربی کا اللہ تیرے رب کے جنود کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر اللہ اپنے جنود ان پر مسلط کر دے تو آنے واحد میں, میں انہیں ایک شخص کی طرف مار کر رکھ دے مگر ربض الجلال والاکرام امتحان لیتا ہے اور اللہ کے فضل اکرم سے اہل ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور کئی اہل کفر بھی توبہ کرتے کیونکہ تو وہ رب العالمین ہے وہ سب کے لیے مہربان ہے صرف ہمارے لیے نہیں وہ الرحمن الرحیم ہے ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اوباما تک کو اسلام نصیب کر لے کر دے اس وقت بدترین مرتب ہے اور اس کے لیے محبت اور نرمی کا لفظ کہنا حرام ہے اور کفر ہے تقریباً مگر وہ ایمان لے لیا تو ہم اسے بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہمارے سینے اس ملک کی پرستش سے صوبوں کی پرستش سے ذاتوں کی پرستش سے انشاءاللہ شاء شعوراً خالی ہے اگر کوئی جاہلیت ہم میں ہو بھی لا شعوری پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دے اور معاف فرمائے کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مقتدر صحابی جب بلال کو کالی کا بیٹا کہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان نقا تو ایک ایسا مردہ ٹھیک ہے جاہلیہ تیرے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے جب ایک صحابی جلیل میں یہ اثر باقی رہ سکتا ہے تو میرے بھائیوں پھر ہمیں دن رات کا دبر و تفکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے ہوئے علماء سے سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی جہلیت کو پچھاڑنا ہے بس یہی جنگ لگی رہے گی اور ہم انشاءاللہ ثابت قدم ہوں گے ہماری موت آئے تو ہم کامیاب ہوں گے اللہ ہمیں کامیاب کرے آمین اور ہمیں ہماری زندگی میں خلافت اسلامیہ کا رنگ دکھا دے آمد